محمد سورہ بقرہ میں جو مناظرہ ولیز کا اللہ تبارک طرح کے ساتھ آیا ہوا ہے اس میں قیامت کیا مطلب موقع پھاقو باطل کا فیصلہ ہوا ہوا ہے تو اس نے جب کہا کہ میں ایک بہار لطف نے مجھے گمراہ کیا اور میں جو ہے قیامت تک جو ہے ایک تو ہم تک مولت دے دوسرا یہ کہ اب میں سر درد کی بازی لگا کر یہ کوشش کروں گا کہ کوئی جنت میں داخل نہ ہو ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو میں بہکاؤں گا کہ یہاں تک یہ جنت میں داخلے کے قابل نہ ہوں یہ بکرا میں اعظم السلام کو ابلیس کا دونوں تو واقعہ ریٹا بیان ہوئے ہوئے کے کے بارے میں کہا گیا کہ اے, اے, اے, اے, تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا جب تو میں نے حکم کیا سیدھا کرنے کا تو نے سیدھا کیوں نہیں کیا تو اے نہیں. اے اس نے کہا کہ مقابلے میں یہ اس جواب میں یہ بات کی جب بڑے کی بات کو ماننا عام بڑے کی بات کو ماننا حالانکہ اس نے پیدا کیا اس کی بات کو ماننا اس کے جواب میں کہا کہ میں ساگ سے پیدا ہوئی سے مجھ سے گھٹیا تھا مجھے سیدھا دینے کو حکم دیا جا رہا تھا رسب اللہ کا احساس ہے اس متقبل لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہونا اپنی غلطی کا احترام ہی نہ ہونا احساس محسوس کر لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی جب محسوس کر ہے دوسرا قدم مان لینا اس کو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کو میں مانتا ہوں تیسرا قدم تو سر معافی کا اور اتنے کمال کی بات ہے انسان کی شخصیت میں احساس اعتراف اور معافی ایسے کمالات ہیں کہ جو انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں گندے پگ لے جاتے ہیں اس کی قدر منزلت میں اضافہ کرتے ہیں جس آدمی کو اپنے خطا خطاق احساس نہ ہو تو مجھ سے خطا ہوئی ہے اور جس آدمی کو تو خطا اس کے جرتوں کو اس کا اعتراف کرے اپنی خطا کا اعتراف نہ کرنا یہ شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے آدمی کی شخصیت میں عظیم بہت بڑی کمزوری ہے جو خطا کا اعتراف نہ کر رہا ہوں. میں ایک ایجوکیشنل پلاننگ کی ایک ایڈوانس کورس کر رہا تھا تو اس میں ساری ورکشاپ کرنے کے بعد میں کہا کہ ہر ایک آدمی اپنی طرف سے ایک مثالی لیکچر ڈیزائن کر کے وہ لیکچر تھے تو میں نے بھی اپنے, اپنے مضمون کا ایک ڈیزائن کیا اور لیکچر دینے جب میں کھڑا ہوا انہوں نے کچھ طریقہ بنایا ہوا تھا کہ آدمی سے ابجیکشن کراتے تھے یا سجیشن کراتے تھے یا اس آدمی کی بات کو کمینڈ کرتے تھے کہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے دوران لیکچر تو دوران لیکچر آدمی نے سوال کیا یہ جو کورس کو کنڈکٹ کر رہے تھے کوئی چار آدمی تھے اور ایک پیچھے بیٹھ کر آبزرو کر رہا تھا ان میں سے جو کنڈکٹ ایک میرا دوست ہے بڑا قریبی دوست ہے وہ خیر خواہ خیرخوان لکھا دوست تو اس نے ایک آدمی نے میرے اعتبار پر اعتراض کیا یہ مضبوط میرا مشکل ہے اور ویسے ناپید سے بھی ایک پڑھنا پڑھانا تو نہیں کرنا مشکل ہے تو آج کم لوگوں کو آتا ہے تو وہ آدمی غلط اعتراض کر رہا تھا تو اس کی معلومات کم تھیں ٹھیک نہیں رہتا میں اس کے اعتراض کو نہیں لے رہا تھا قبول نہیں کر رہا تھا تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ فیٹل دیکھنا اور دیا ان کا گھر ہی ایسا ہو جیسے کہہ رہا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے وہاں پر تو اس کی بات سے مجھے کو اندازہ ہوا کہ مجھے آدمی کچھ خیر کی بات کہہ رہا ہے چلو اب میں اپنی بات کو چھوڑ دوں غلطی غلط کہہ رہا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ اس کی بات ٹھیک ہو تو مجھے ماننا چاہیے لکھنا چاہیے میں لکھ لیجیے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ اس بات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے ایک پوائنٹ لوز کر رہے تھے اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ایک پوائنٹ لوز کر رہے تھے اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں تاکہ سجیشن کو لینا اس کو قبول کرنا اور کوئی خطا اس کے اعتراف کرنا یہ بات یعنی وہ آ جائے تو اسے نفسیات تو بات کی بہت چیزیں آئی جی قرآن میں تو اس زبان میں کہہ رہی نفسیاتوں کو بات لایا ہوا ہے نف... شوبہ نفسیات والے میرے پاس آتے رہتے ہیں نا تو یہ سی... ای... ای... اس طرح کی تفصیلی باتوں کا کچھ بیان میں آنا چاہیے کیونکہ ہوتی ہے اب نفسیات نفسیات اس کو تولتے ہیں نا سارے کا سارا عظیم نفسیات ہے جناب آپ کی نفسیات پر نظری ہے اور یہ پریکٹیکل ہے عملی ہے باتیں پوریٹیکل ہیں اور وہ سبجیکٹو ہیں اور یہ ابجیکٹو ہیں یہ تو عملی چیز ہے تو ہی اسی طرح بکرانسی کے پاس آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہی. تو شکران نے بیان کیا کہ ان سے جو, ان سے جو خطا ہوئی وہ ہوئی کیسے ہوئی نسان سے ہوئی بھول کر ہوئی ایک دفعہ میں درد لے رہا تھا تو وہ درد شروع کر سورے بکر آئی ہوئی تھی میں جب بیٹھا درد دینے کے में میں دیکھا عبداللہ صاحب بھی نماز میں تھے شاہ کی ہمارے چیف سیکرٹری رہے اور کمیشن کے, کے چیئرمین رہے تو ہمارے پہمان وہ درد میں بیٹھ کے اللہ تم بڑی ملک آدمی دانشور آدمی ہمارے میں کوشش نہیں کہ کرتا کہ شاہ میں اپنے سیکھنے کے لیے کیوں کرتا ہوں اس کام کو تو کیا گزارا حال دو الطاف صاحب طارق صاحب ہو گئے تو بس ہمارا کام ہو جاتا ہے کہ آ گیا تو اس میں مبارکر بات ہے اور کچھ بات میں نے بھی کی پھر وہ عبد صاحب کا بڑا شوق ہے ان میں بات کافی لطف سی کی بات کافی ہماری مسئلے سے مذاکرہ ہوئی آمی. پھر میں نے کہا ان کو ہم نقطے کی بات جو ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا تھے کہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے آدمی کے پلے پڑتی عارفین اور فقرا یہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ سادہ الفاظ میں اور چندک الفاظ میں بڑے عام مسئلوں کو حل کرتے ہیں جب ساری بات کو خوب رکھو میں نے کہا ہمارے فونانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس میں گنا آدمی کرتا ہے زد کے جذبے سے بہت بگاؤ لیکن ٹھیک ہے سے میں نہیں کرتا ہوں یا کرتا ہے تو ایسے لیکن مزہ ایسا کرنے میں آ رہا ہے میں کو تو یا تو بغا بغاوت اور زد سے اور یا مزے سے آئی زد سے مزے سے یا مفاد سے کرتا ہے آدمی یا تو مزہ نفس کا اس میں ہے یا مفاد ذات کا اس میں ہے یا جذبہ ہنر کبر جو ہے بغاوت کا وہ جذبہ ہے تو اس کا کیس جو ہے تو یہ گنگنا ہوتا ہے تو آج ہمارے سامنے کی تذکرہ کیا گیا اگر وہ بھول بھال گیا تب کرتے بس حکومت کوئی انسان سے ہوا تو تینوں جذبوں سے ہوا ہی نہیں ہے وہ بڑا لطفایا پھر جھوم اٹھا جی کہا کہ یہ اصل میں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف نہ ہوا کے اصولوں میں بیان کرتے ہیں نا آج کوئی مول صاحب ہیں کہ نہیں آج کوئی نہیں کہیں کوئی آج کوئی نہیں؟ یہ جار مجدور فائل محفوظ ہے جی اور کیا کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے جار مجدور فائل محفوظ سلا موصولوں جی؟ کے ساتھ معنی متعین کرتے ہیں جی؟ اور فقراء دیکھتے ہیں کہ اس حکم کا نفس کے ساتھ کیا آ رہا ہے اس کا کیا کہتے ہیں انٹریکشن آتا آپ لوگ کہتے ہیں نا کیا انٹریکشن آ رہا ہے اس کا نفس کے ساتھ کیا انٹریکشن آ رہا ہے نہیں جی؟ اور یہ نفس کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتی ہے یہ چیز باتن میں کیا چاہتی? قلب میں نفس میں روح میں عقل میں یہ کیا اس کے ساتھ کیا انٹریکشن آ رہا ہے اس میں کیا ادر کرنا چاہتے ہے تو فیصلہ کن کی بات کی بڑی ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ برقی بولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑے اور خوبصورت مزاج میں بیان کیا نے فرمایا کہ محمد نوی رحمۃ اللہ علیہ جو افغانستان کے اس کے قرآثان کے بادشاہ ہوئے صرف افغانستان خوراثان بہت لمبا علاقہ ہے وہ اس میں آ... ان کے بہت سارے وزرات تھے درباری جو مساہدین مذاہدین میں ایک ان کا مساحد تھا ایاز تو اس کو بہت زیادہ قرب حاصل تھا سلطان محمود کا بڑا اعتبار تھا اس بار پر یہ ہمارا ہر جگہ پر حضرت کا جذبہ چلتا رہتا ہے باقی جو تھے یہ ازرا چلتے تھے اس سے کہ ان پاڑھ گڈلیا آدمی اور اپنا کور بس کرو گیا ہے تو ایک دن سلطان محمود رزمی رحمت اللہ علیہ نے ایک ہیرا دربار میں نکالا اور ایسے ازرا بیٹھے ہوئے تھے ہم سے کہا کس کو کہا کس کو لے کر توڑ میں نے بادشاہ سلامت اتنا سرمایا آپ کا اتنا قیمتی رکھا کا ہم کیسے توڑیں اور سب سے پھر کرایا آیا آخری نمبر یاد کرتا اسے دیا اس نے لیا اور مارا پتھر زیادہ کر کے چھوڑ دیا سب نے کہا کہ آج اس کی بےکوفی کا دادا بادشاہ کا ہوگا اس نے اسے کہا کہ یہ تو نے کیا, کیا؟ ماں فرمایا خطا ہوگی ماں فرمایا خطا ہوگی پھر آخر وجہ کیا تھی کیا آپ نے کیا بادشاہ سلامت آپ کے حکم میں سیرے سے قیمتی تھا تو میں نے جب دو چیزوں میں غور کیا کہ میں آپ کے حکم کو توڑوں ہیرے کو توڑوں تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ میرے کو توڑوں کہ یہ،, یہ،, یہ،, یہ بات کمال کی بات ہے بتائی اس نے پہلے اس نے اعتراف خطا کیا اعتراف کیا, کیا پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے مریدوں کو جج کرتے ہیں یعنی کہ استعداد کو کیسے معلوم کرتے ہیں یہ خاص طور سے احساس اور اعتراف پر میں لگا لیتا ہوں احساس اور اعتراف پر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ آدمی کے اندر اخلاقی یورپ کی بنیادیں ہیں آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ اندازہ جاتا ہے کہ میں اور بعد اس سے مریض تجربے میں آتے ہیں ہمارے ساتھ چکر چلاتے ہیں کا خیال ہوتا ہے کہ, کہ یہاں پر چکر چلا کر, کر کام نکالا جا سکتا آدم پہ جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس کو کھایا تو آگے سے کوئی بھی نے کہا کیا پھٹا من الخاسرین یا اللہ ہم دونوں سے خطا ہوئی طرح بنا ظلم نہ گیا یا اللہ ہم نے کبھی جانا پر ظلم کر لیا کر تین مگر معاف نہیں کیا اگر ہم نے پر رحم نہیں کیا اگر لکھا دے تو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے اور بس جانب اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے پاس جو بڑی دولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے تو اس میں سے کون کون سی بڑی دولتے ہیں اس میں بہت بڑی ضرورت ندامت ہے کہ ندامت کی ضرورت کو اٹھا کر آدمی کسی کے سامنے پیش کرے تو اس کو پتھر کو موم کر دیتی ہے اس کو سورہ بکر دونوں پہ اکٹھا بیان کیا گیا آدم اعظم کے واقعے کو اور ابلیس کے واقعے کو اور اس دن سے یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ جاری رولی اللہ علیہ سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا اسلام پر جو دن آئے ہوئے ہیں وہ دن جس دن کے صاحب اکرام کہتے ہیں کہ حضور صبح حضر کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا حال یہ ہوا ایسا ہوا جیسے سخت بارش میں سخت سربی اور سخت بارش میں بیڑ بکریاں جو ہے بھاگ کر کسی پناہ میں آ کر مل کر کھڑی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی ہوتی ایسے حالات شیطان نے کر دیے چاروں طرف کہ اقرال اور آسا کے بس سب چیزوں کو بادل کرش کر لے اور بگت رضی اللہ میں کھڑے ہوئے اور نے کہا سب سے پہلے دفن سفارا ہونے کے بعد انہوں نے کہا خلیفہ بننے کے بعد کہ سامان رضی اللہ آدمی کے لشکر کو روانہ کرو hmm. oh, صاحب احرام نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سب طرف سے حملہ آنے والا ہے اور ہم کیسے ایسے گرے ہوئے ہیں جسے بیڈ بکریت سے گرتی ہیں اور آپ بھیج رہے ہیں ان کو oh, لشکر کو روانہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کردہ لشکر ہے اس کو میں کیسے روک سکتا ہوں پھر کہا اچھا اگر اس کو روانہ ہی کرتے ہیں تو نومر لڑکا ہے اور اس کو امیر نہ بناؤ اکابر صاحب میں سے کسی کو امیر بنایا جائے انہوں نے فرمایا جس جواب میں کہ مشورہ اور شراہیت ہے اور رائے یہ غیر منصوص بات میں ہوا کرتی ہے منصوص پہ نہیں ہوا کرتی منصوص حکم کو کہتے ہیں جو قرآن کی آیت میں یا حدیث میں واضح آیا ہوا ہو نقیم اصلاح نماز قائم ادا کرو ہاں جی اندر خیر اللہ کا روزہ رکھو اللہ حضر تم پر اللہ رکھ, رکھ, رکھ فرض کیا کہ حاج یہ واضح باتیں دوسری بات کی گنجائش نہیں ہے یہ منصوص بات ہے یہ حدیث میں آئی منصوص بات ہے جناب علی رائے غیر منصوب بدلیہ کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ وہ منصوص بات ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہوا ہے تو ابو کہفا کے بیٹے کی کہاں سے, اس کے پاس کہاں سے گنجائش ہے کہ اس میں اپنی رائے دے اس میں تبدیلی دے یہ شیر کا مسئلہ ہے کہ کسی انسانوں کا کوئی گڑو منصوص باتوں کو پاس نہ پاس کرنے کے लिए बैठ جائے اور راجدھانی کر کے ووٹ देकर उसको اس کو شریت کے آئی ہوئی واضح بعد کو اس کو کیا کر دیں تبدیل کر دیں یہ سارے کافی جاتے ہیں یعنی کہ بیوی طلاق ہو جاتی ہے حج کیا ہوا باطل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حلال پر حرام کرائے دے, دے اور اللہ کے حرام پر حلال کرائے دے, دے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارہ کرنا جو ہے وہ فلاسم سی فرمائی اتنا اچھا انسانوں میں سے کسی کو کس کو بن سکتا تھا ایک تو سامر ضلع اعظم کے والد صاحب زید رضی اللہ عظم کو اس علاقے کے لوگوں نے شہید کیا تھا لہذا جس شدت کے ساتھ لڑنے کا جذبہ ان کا اس علاقے میں تھا اور باقی کسی کے پاس نہیں تھا دوسری بات یہ کہ اس لشکر کو تیار کیا تھا ان کا بنایا تھا تو آپ کے فوج رخصتی کا وقت تھا آپ جو ہے ایک ماذ کو تو ایک ایک اس کے لیے ایک آدمی کافی تھا باقی کابر صحابہ کا تو مجھے رہ کر بند شورا میں بیٹھنا تھا باقی فیصلے کر لوں کو بھیجا گیا پھر جو اس کے بعد ہوا کہ مسلمہ کا ذاب کا فتنہ ایسا ہے کہ وہ ایسے بڑھ رہا ہے کہ اس کے لیے نہ بھیجا گیا آدمی اس کے لیے لشکر میں بھیجا گیا تو یہ آ کر بدین کو کچھ ملتے اس کے لیے سرد مضبوط خالدیلہ کو بھیجا گیا اور یماما کی جنگ ایسی لڑی انہوں نے کہتے ہیں کہ میں کسی جنگ میں پریشان نہیں ہوا دیکھیں یہ ماما کی جنگ میں نہیں پریشان ہوا جب مسلمان کزاب کے مسلمان کزاب کے لوگوں سے ہم لڑ رہے تو اس میں اکثر کابر صاحبہ جو تھے وہ پچپن ساٹھ سال کی عمر کے درمیان میں تھے تو اس لیے نوجوان نوجوان جو ہیں پچیس تیس سال والے عمر والے یہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو یہ ماما کے لوگوں نے مسلمان قذاب کے لوگوں نے ان کا منہ پھیر دیا ایک بدری صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور عربی کرنا را ہے وہ, وہ کتاب میں سے کبھی نکالنے کی کوشش کرے کوئی ساتھی تو با اس مارے کو ہم نے جس طرح سے سنا تھا تو وہ ایسا دلچارا تھا کہ ہم چھلانا مار گئے اتنا جوش ہے کچھ الفاظ میں ققر ققر قر قر قر یوم <تصفح> تو کہتے اس پر جو بدری صاحبت اور بوڑھے صاحب جب آگے بڑے اور انہوں نے جو ہل کیا تو مسلمان کزاب کے ساتھیوں کو رو رون کے پیچھے تک پہنچا اور میدان کو پٹا کیا بڑے خالوجی کے کتنی تلواریں اس نے میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں اور تیسرا لسکروپ بیٹھ رہے تھے ملک نے زکوٰ کے خلاف لوگوں نے یہ کہہ کہ زکات ہم دیتے ہیں اپنے قبیلے کو دیں گے یہ تبدیلی کر دی شریعت میں چودہ صدی کا مطلب کہے گا کہ میں اپنی کا کچھ محافظ ہوں اور میں اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے رہا ہوں, ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ منقرین زکار سارے لوگ اعتماد فاروق کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین منکرین زکھات کے ساتھ ذرا نرمی برف لیں اس لشکر کو اگر بیٹھتے ہو نا تو مدینہ امراولہ میں کوئی نہیں رہے گا مدینہ امراولہ حملہ ہوا ہماری خیر ہے ہم مر جائیں لیکن ازواج متحراد کو شہید کریں گے لوگ ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا اس بات کا خطرہ ہو جائے گا کہ ان کی لاشوں کو کتے گلیوں میں چھپیں گے او ہو انہوں نے تاریخی جملہ بولا ہے ایک تو تاریخی جملہ پہلے میں نے فکرہ کیا کہ منصوص محسوسات میں رائے دری نہیں ہو سکے پھر تاریخی جملہ نے دوسرا بولا ہے انہوں نے کہا کہ دین ہو وہ نہ دین میں نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا تم نہیں جاتے ہو تو میں اکیلا جا رہا ہوں دو ایک دو تین لو میں تو گیا میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا دوسرا جب اس کا ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کھائیو اللہ تبارک ہمارے ساتھ تو دونوں کا دوسرا غار سور پہ کون تھا ہیں کہ شیعہ جب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ بغیر صدیق رضم کا صحابی نہیں اور کافڑ ہو گئے تھے تو اس, اس عقیدے پر بھی شیعہ کافر ہو جاتا ہے جو آدمی وہ بکردی کا کے سے انکار کرے جب ان کو سام اسمین سیکنڈ پرسنالٹی آف اسلام آیت نکار کہا یہ کہتے ہیں کہ ان کی صابی ان کی صابیت پر ایمان لانا جو ہے یہ آیت پر ایمان لانا ہے اور اس کو ترک کرنا جو ہے تو یہ آیت کو ترک کرنا ہے تو آٹھ عقیدے جو ان سے شیعہ کافر ہو جاتا ہے اس میں ایک یہ ہے جو آج ابرک اللہ تعالیٰ تعلق کے بارے میں کہے کہ وہ کافر ہو گئے تھے کیونکہ اقاشر اللہ عنہ کا کہ شان میں ان کی تاریخ میں اٹھارہ آئے تھے سرح نور کی ہیں اور ابرک اللہ بلکہ صحابی کے لیے صحابی کا لفظ بھی اسی آیت سے نکل کر استعمال کیا گیا ہے اس ذکول صاحب آپ کے سہپت یافتہ اور آپ کے ساتھیوں کو صحابی کہا گیا تو سعادی کا لفظ ان کے لیے قرآن پاک میں آیا ہوا ہے میں اکیلا جاؤں گا پھر ایسے امر فاروق عزی اللہ ہاتھ مارا تھے بدن میں کمزور تھے اللہ بدن میں کمزور مئیف بدن امر فاروق عزل دنوں عالباً سات فٹ قد تھے اور ہجام جی ہے حجامت کر رہا تھا چھینک ماری تو اس کا پیشاب نکل گیا ہاں جی اور جب روم اور ریزان کے کاسود آتے تھے تو وہ جب بیٹھتے تھے چٹائی پر کے سامنے پیش کرتے تھے اس طرح کامتے تھے اور مضحان ایسا جرنیل ہے گرادیوں کا جس نے چار جرنیل سابا اکرام زبان میں جنہوں نے کوئی شہید کیا ہوا جنگ میں دس برس جنگ میں گرفتار ہو کر لایا گیا ہے تو میرے فاروقہ ضلع کے سامنے جب لایا گیا تو ایک کام پایا باقاعدہ پینے کے لیے دیا گیا تو اس کا ہاتھ ہے کر رہا لماؤ بگتی کی کتابوں کو پڑھنا. پڑھے نا چلے تو بگت سی نا نے ایسا مرا ہاتھ ہی نے پیچھے گرایا جب وارنساہلی وارنسل اسلام کہ جب جاہلیت کے دور میں اتنے مضبوط تھے اتنے دبدبے والے تھے اتنے کمزور ضعیف ہو گئے ہو تم نہیں جاتے تو میں اکیلا جاؤں گا تو کیا ہے تیسرا لشکر دیا میں روانہ کی تو سامنا نے لشکر جو روانہ کیا تھا نوجوان آدمی وہ اس تہذیب سے چل رہے تھے کہ دو دن کی منزل ایک دن میں کرتے تھے تو اس سے اس طرح تھا کہ جاسوس جو رومیوں کے جاسوس جو دیکھ رہے تھے لشکر کو وہ اندازہ لگاتے کہ پچاور سے چلا ہوا کہ پبھی میں آج اثر کو ہو, لشکر نے ہونا ہے وہاں دیکھتے زور کو لشکر ہے. پھر وہ کہتے کہ نوشہ میں جیسے دوسرے زور کو ہونا ہے تو صبح کو وہاں پر ہے تو جاسوسوں نے یہ رپورٹ دی کہ یہ لشکر نہیں لشکر ہی لشکر چل رہے ہیں بڑی رپورٹ وہ ایک لشکر نہیں ہے یہ کئی لشکر چل رہے ہیں تو ان پر روپ ڈالا اور اب وہ کشد عظی العادن کی خلافت کے ڈھائی سال کل گزرے ہیں اس میں ایک سال کی منت مشقت ان کی ایسی تھی کہ اس میں ساری چیزوں کو جگہ پر لا کر دیا بس ہر چیز اپنے کا پر ٹھیک ہوئی دور فاروقی کے دس سال روم اور ایران کے سلطنت کو زیر کرنے کے قابل تب ہوئے ہیں کہ اس کی بنیاد میں وہ صدیق رضی اللہ عالم کا خون پسینہ ہے اور بگت سر جی کا سب کچھ تب کر سکیں گے کہ اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلے گئے پھڑنے والی دعائیں اور محنتیں ہیں طایب کا پتھرا خندق, خندق, خندق کے فاقے اور پیڑ پر پتھر باندھ شار مطالب کی تین سالہ قید جس میں بچے بھوک کے مارے چیختے اور اپنے آپ کے اپنے خاندان کی قربانیاں جس میں کہ اگر حسین رضی اللہ تنہار جلد دودھ نہ نہیں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں بل رہے ہیں اور آپ کے زمانے مبارک ان کے منہ میں رکھ رہے ہیں جس کو چوز کر ان کی بھوک ختم ہو رہی ہے جی بنیادیں غریب و, سادہ و رنگی ہیں داستان حرم غریب و سادا رنگین ہیں داستان حرم نہایت اس کی حسین ابردائے اسمائی اسماحی الاحام پیغمبر ہے بہت بڑا درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ ہے گرے پر چھری تو کھچی ہے گلا کٹا نہیں ہے اور یہاں بہادر شہزادوں کا سب کے سب کے کا خون بایا گیا کہ کربلا میں جب حسین رضی اللہ کا نیا پیدا ہونے والا بچہ آیا جان دینے کے جب لایا گیا ہے اس کو ہاتھ پر انہوں نے اٹھایا ہے تو اس کے حلق بنا کر تیز لگا ہے وہ شہید ہوا ہے کبھی مایوسی نہیں ہوتی کہ جب یزید کسی بھی سمر کا خاتمہ نہ کر سکتے وہ رجاجی اسمرت کا خاتمہ نہ کر سک وہ تو جس وقت یہ حالات آئے ہیں اس کے تاتاریوں کے وں نے اتنا کچھ تو کیا ہے بغداد میں پہلے تو انہوں نے کہا مسلمانوں کی کتابیں کن کتابوں سے یہ حکومتیں کرتے رہے ہیں؟ ان کتابوں کو دریادلا میں ڈالا ہے دریا دجلا اتنا بڑا دریا ہے کہ سٹیمر جہاز چھوٹا جہاز ہوتا ہے ایک تو بڑا بڑی جہاز اس میں سٹیمر چلتا ہے کس دن چلتا ہے وہ کتابیں اتنی ڈالی گئی ہیں کہ ان کتابوں کا پل بنے اسے اوپر قدم رکھ کر آدمی پار جا سکتا تھا اتنی کتابیں سات دریا سیائی کا بہت رہا ہے اور اتنا کچھ تو خون کیا ہے کہ درائز خون کا بہا ہے اور مسلمانوں کے اندر اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ بیس مسلمان نوجوانوں کو تاتالیوں نے کھڑا کیا ہے کہ جہاں کھڑے جاؤ کہ میں تلوار لاؤں اور تمہیں قتل کروں اور وہ ہل نہیں سکے اتنی کمزوری و زوف اس تہذیب و ثقافت اس میں سے وہ گزر رہے تھے شہری حالات وغیرہ تھے اس میں سے ہو گئے مغلوں کا ایک شہزادہ عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سانپ آیا اور کہہ رہی تھی ہے, کہ ہے کوئی مرد اس کو مارے تو شہزادہ بھی کہہ رہا تھا ہے کوئی مرد اس کو مارے سانپ مارنے کی ہمت اس میں نہیں اس کو پتا نہیں تھا کہ میں بھی مرتبہ تو, تو گفتگری ہوا کرتی ہے. بابر تو دو آدمیوں کو اپنی بغل میں ایسا دبا کر اور دہلی کے لال قلعے کے اوپر دوڑ لگاتا تھا اتنا توازن اس کو اصل تھی بدنی دو آدمی کو اٹھا کر دوڑ لگا سکتا تھا ایسے تو بھی ہوتے میدان مارے جاتے ہیں اس کھاوت بھی بڑی عجیب ہے ہندوستان میں اس جس میں جنگ میں جنگ کا کیا نام ہے پانی پت کی جنگ میں پانی پت کی تراوڑی کی جنگ اور اس میں راجپوتوں سے جو مقابلہ ہوا ہے تو اس کے جب نیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت فوج ہماری دب گئی اور ہندو چڑھ گئے گڑ گئے اور شکست کے حالات ہو رہے ہیں اسے, اسے بتا رہے تھے کہ ہم اپنا اپنا بندوبست کرو فیصلہ کرو جو کچھ کر دیں اس نے کہا بتایا آپ کو ہم لوگ تو میدان مکرا نہیں کرتے ہیں مکرا کرتے ہیں تو یا میدان کو فتح کیا کرتے ہیں اور یہاں پر اس میدان میں ختم ہوا کرتے ہیں تیسری بات نہیں ہوا کرتے ہیں پھر کو خیال آیا سے کہا کہ بس میں نے تو جہاد کی نیت کر لی پہلے تو نیت تھی ایسے ہی حکومتیں بنانے کی اعتدار لینے کی اب میں نے جہاد کی نیت کر لی وہ جب نالا نے کہا کہ ہم نے بادشاہ اسلامت جہاد کی نیت کر لی پھر کو خیال آیا کہ میں تو شراب یاد دوں فاض شرابی آدمی ہوں. انہوں نے کہا, کہا, کہا کہ میرے شراب کے برتن لاؤ لایا پہلے سارے لائے سرائیاں اس کو توڑا اور کہ حضور ہاتھ اللہ میں آج تو بتایا ہوا تیرے حضور آج ہماری مدد کرتا انہوں نے کہا پھر جا کر حملہ پھر جا کے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا پھر انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہماری فوج بڑھ گئی اور انہوں نے کفار کو رون دیا اور میدان میں آگے ہو گئے ثاقب صاحب نے آپ کو بتا تھا اس نے کہا کہ مجھے میں وہ شخص ہوں کہ مجھے زیارت ہوئی تھی حضور کی اور مجھے بھیجا گیا تھا ہندوستان کے لیے جیسا یہ پاکستان کے خاتمے کے بالکل کر لیتے ہیں اور اچانک موجودہ طریقے سے بچتے ہیں سارے مغرب کو حیرت ہوتی ہے کیسے ہوگی بچ کیسے آپ لوگوں سے نہیں دیکھی پیس و جنگ نا ہم نے پیس و جنگ بجے تعلیم کام کیا ہے اس وقت ہم سن رہے تھے کہ آج رات کو نو بجے تک گئے تھے ہندو پہنچ جائے گا لاہور پہنچ کر گئے جمخانہ کلب نے کہا کہ ہم آج شراب پیئیں تو جب مر کا ہوا یہ اس نیر، نیر پر اس نر پر جب مر ہوا پھر پتہ چلا با. سبحان اللہ میرے بھائی ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا جن کی طرف تو جا رہا ہے کہ آج تجھے کافر کہتا ہے یہ فیصلہ کر لے کل کافر کہتا ہے یہ فیصلہ کر لے پل کافر کہتا ہے یہ فیصلہ کر لے ہم تجھے پیسے دیں گے کھا پی ذرا طور جان مناظرہ ذرا پیٹ یہ شبرغان وغیرہ کے علاقے سابق رام آئے ہیں نا تو اس میں سابق رام کو اندازہ ہوا ہے کہ آپ تو پیچھے نہیں ہٹتے ہیں لیکن آگے اس لوگ ہیں کہ بات بڑی مشکل ہے. تو یہاں کے پٹانو کو اندازہ ہوا کہ باقی ہم تو غالبات جاتے ہیں لیکن آگے ایسے سے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. پھر سلا ہوئی ہے خراج پر کہ ہم خراج دیں گے آپ خراج پر سلے ہوئے بعد کا دور ہے اس میں خراج لینے کے لیے مسلمان آئے موٹے موٹے گھوڑے ان کے اور خو چمک رہے ہیں پلے ہوئے ان کے چہرے ہیں ہاں تو اس نے کہا, کہا کہ ہم جو ہے تو خراج لینے کے لیے آئے ان کہا پہلے لوگ آتے تھے وہ کیونکہ قبر ان کی ہوتی تھی سوکھے سے ہوتے تھے یہاں پر ان کے نشان ہوتا تھا وہ کہہ کر کے صاحب احرام ہوتے تھے ہمارے ابا اجداد نے کہا ہم خراج ان کو دیا کرتے تھے اگر آپ خراج لینا چاہتے ہیں نا پھر میدان جنگ میں آئے تو وہاں فیصلہ کریں گے آپ مکہ مکروں میں تھا تو میں نے سعودی بچوں کو دیکھا نا لڑکوں کی جو ہے تو اور عورتوں کی طرح چمکتی جلدیں اور پھولے ہوئے بدن ہاں جی اور کہیں مدد نہیں آ رہی ہے اپنی سردی اوپر پڑی ہے گھٹنا ڈنگ ودر نہیں آ رہا سائیکل دوڑا رہے ہیں کہ یا اللہ تو فضل فرما ہم نے تو خدا نہ خاصہ کل سخت حالات آئے تو یہ کیا کرے؟ اللہ کی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کو نوے سال کا بوڑھا قدا رکھے ہوئے اور جنگ فتح نے میدان میں لڑ رہا تھا نوے سال کی عمر روزہ رکھے ہوئے اور نر رہا ہے میدان میں کہا کہ اپنے خادم کا افطار لاؤ تو دودھ لے کر آنے کا سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں تیری آخری خوراک جو ہے وہ دودھ ہوگا میری آخری خوراک آ گئی آپ جو ہے تو میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہو تو مجھے بتا دوں پھر اوتار کر کے جو آگے بڑھے ہیں بس باقاعدہ یاد کرنے والا آدمی آخر تک برا نہیں ہوتا ہم لکھنؤ میں تھے تو وہاں پر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے فرماتے سید احمد شعید رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین جو تھے گڑاپے میں بھی جب گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکے تھے ہمیں گھوڑے پر بٹھا کر باندھو کہ ہم نے نظربازی کریں چندر صاحب کے بجائے ظاہر سے تھے اس میں سے ایک وزیفہ نظر بازی کا تھا تو وہ نہ رہے گئے تداروں کے فتنے میں اس طرح ہوا ہے کہ دنیا اسلام نے کوئی جواب دینے والا ہی نہیں تھا ورتنا انہوں نے کچھ تو خون کیا اور بغداد دارالخلافہ میں تاطاری بیٹھ کے پھر مسلمان علماء نے کوشش کی ہے اور امیر تودین رحمۃ اللہ علیہ الدین و اللہ دو آدمیوں نے پچاس سال کے اندر سارے تاجیوں کا مسلمان کیا تاڑاریوں نے بیک وقت اعلان کیا ہے مسلمانوں نے امیر توز احمد اللہ نے کازان شادت سے بات کی تھی مذاکرات کیے تھے زندگی میں اس نے کہا تھا میں آپ کی بات مان ہوں جب میرا اقتدار آیا تھا پھر امیر توزم احمد اللہ کی وفات ہوگی انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کازان جب تک پھر بیٹھے اس سے پھر ملنا جب اس سے ملا کازان اس سے بات کی اس نے کہا کہ میں تو اب مطلب ہے کہ بادشاہ ہوں اپنی مملکت کا میں اپنے, اپنے مصاحبین سے مشورہ کروں گا مشورے دربار, دربار میں آیا ہے تو اس کے مصاحبین نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان بزرگوں کے ہاتھوں ہم پہلے سے مسلمان ہیں لیکن آپ کے ڈر کے بارے میں ہم بول نہیں سکتے تھے اس اللہ کے بندے اتنی محنت کی تھی اکیلے آدمی ہمارے بندوں کو یہ بڑا دامہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں جب تک نہیں آئیں گے موٹو ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم کیسے دین کا کام کریں وہ دن کا کام ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی جن کا کام پھٹے پٹانے فکرا کیا کرتے ہیں ان کی ایک آج ہے وہ سات افغانوں کو چیر کر اوپر جاتی ہے مجھے یاد ہے ہمارے سلان صاحب رحمۃ اللہ مختلف اصلوں کے بیان کے جاتے تھے اور سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر جاتے تھے معذوری کرتے اور کئی بار سائیکل کرتا تھا نیچے وہ اوپر سائیکل اوپر آدمی حالانکہ ذاتی طور پر ایسے خاندان کے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے جن جو تو اس خاندان کبھی اس کے حساب سے نہیں ہوتا کہ میں سائیکل پر آ رہا ہوں کہ ایک بات لے آگے کہا ہے کہ پانچ کے گئے خبر یہ ہے یہاں تتار کے فسانے سے جی یورار کے بڑا جی اگر پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے سب ادارے جم سے ہوتی ہے سہار پیدا جی خاص پہ جی؟ سنائی شہر ہے روح, جی؟ روح تھا اللہ کا اتنا تعلق والا بندہ تھا اور سنائی حکیم سنائی گیا اس کی دو آنکھیں تھا اس کو اللہ نے اگلی روح میں اتنی مہارت نصیب فرمائی تھی اللہ کا تعلق والا بندہ بھی حکیم سنائی کہا کہ ان دونوں کے بعد اگر کوئی آیا ہے پھر میں آیا ہوں واقعی بات کہی ہے کبھی آیال کی تقریر کرائی ہمارے کالج نے کبیر میڈیکل کالج نے جبری نالی کو بول رہا تھا ایک کو نہیں بول سکتا کہ اقبال کو بول رہا سارم تو نہیں برخوا جی پھر بڑی لدال نے اسلام پر آئی ہے اکبر دین اللہی کا اعلان کیا ہے اور اس کے اگر کوئی بول نہیں سکتا اتنی بڑی حکومت اتنا ملازم نظام اتنی فوج سات کو کیوں کرنا نہیں دے رہا اور شہر احمد سرندیر اللہ علیہ حضرت مجدر ساجد احمد اللہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور کام کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے واہ ان نے کام کیا کیا, کیا. اعلیٰ نے ایسی قبولیت فرمائی تھی کہ جس وقت اکبر کے بعد جہانگیر آیا ہے تو اس وقت کابل کا اور صبح سات کا گورنر کا جو تھا صوبے دار کو دار ان کا مابت خان تھا اس نے مقصد مابت خان بنائی خاند رحمتہ اللہ کے مریضوں میں سے تھا اس میں جہانگیر نے تو پھر کو گرفتار کر گوالیار کے جیل میں ڈال دیا تو بڑا افسوس ہوا لوگوں کو تو اس پر حضرت اس پر خان نے گوالیار جیل پیغام بھیجا کہ حضرت اگر آپ فرمائیں تو جہانگیر گرمیوں گزارنے کے لیے کشمیر جائے گا اور یہ جب لاہور کو پار کرے تو اگر آپ کو حکم ہو تو میں ان کو گرفتار کر کے حکومت سے بات کر دوں تو ان کا پیغام آیا کہ اس کو جانے دو آرام سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی آپ خیر تنگیز بات ہے حکومت ملتی ہے جی صرف اتنا کہہ رہے ہیں عیسائی والے تصویریں بنائیں گے آپ اور آپ اسلامی نام نہیں رکھیں گے اپنا اور ہم آپ کو حکومت دینے کو تیار ہیں بڑے صغیر کی حکومت مل لئی اور گورنر کہہ رہے ہیں میں معذول کر کے جو ہے تو اس کو اسے کر لوں گا یہ کشمیر گیا ہے اور اس نے وہاں پر خواب میں زیرت ہوئی سے سے فرمایا کہ تو نے جس کو جیل میں ڈالا ہمارا آدمی ہے بس اٹھا جب واپس آیا تو جیل میں نکال دیا تو اس نے نکالا بیت ہوا تو باقائب ہوا اور ان کے پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ لکھ کر دیں گے کہ آپ مجھے جنگل میں داخل کرائیں گے مجھے دیں انہوں نے کہا کہ یہ تعریف تو کوئی نہیں سکتا ہماری کیسی نہ مجھے آپ کر سکتے ہیں مجھے ضرور دیں گے تعریف انہوں نے تعریف کر دی ہے کہ اگر اللہ تعباد خراب نے میری مغفرت فرما دی اور اللہ تعباد خراب نے مجھے فرمائی شفات کی تو میں شفا میں جہانگیر کیا جنت کے داخلے کی شفات کروں گا جو صوفیہ جا کر مراکب ہوتے ہیں لاور کے مزاروں پر کہ کہتے ہیں علی حضری رحمۃ اللہ لے علیہ دادا گنگا کہتے ہیں ان کے مزار پر انوارات کا نزول ہوتا ہے جو قلعہ کے اندر ہے بازار کے لئے کے ادھر آیا ہوا ہے یہ کسی علی آدمی کو کسی علی آدمی کو دفن کر کے یہ بھی بنائی گئی ہے جگہ کیوں کہ ان قلعہ بنانے کی ضرورت پڑی ہے بادشاہوں کو جس طرح انوارات کا نزول ان مزاروں پر ہوتا ہے ایسے جانگیر کے مزار پر بھی انوارات کا نزول ہوتا ہے کیونکہ یہ مجدد وقت مجد وقت کا مرید ہوا ہے اور عادت بادشاہ گزر تو ساری دنیا اگر گمراہ ہو جائے شہر لکھا نا گر گیتی سراسر باد گیرت اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ مقبنا ہرگز نبیرت اگر ساری زمین کو آوا آن آندھی اپنی لپیٹ میں لے لے تو اللہ کے مقبول بندوں کو چراغ تب بھی نہیں بجتا ہے عبر درویز کی پر جو شہر میں نے لکھا ہے کہ کیسے گوتم در تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے عبردروے شک نے کو دیے ہیں انداز خسروانہ خسرو, خسرو بادشاہوں کی طرح کے انداز کو دیے ہوئے ہیں تو اپنا چراغ کو جلا رہا ہے تو اس لیے حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس کو بولیں اور اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کریں اور سمجھائیں کوشش کریں کہ حق حق ہے باطل باطل ہے اگر کل امریکہ یہ فیصلہ کر لے کہ گوں کھانا جو ہے اچھا کام ہے اور ہندوستان یہ فیصلہ کر لے کہ پیشاب پینے سے صحت ہوتی ہے ان کے وزیراعظم تک مدار ڈسائی تک پیشاب اپنا پینے لگ جائے تو کیا یہ باتیں ٹھیک ہو جائیں گے کیا بات ہے حق ہے ٹھیک ہیں حق حق ہے باطل باطل ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ایک اللہ تعلق امتحان لے رہا ہے تو تمہیں نے اقتدار دیا حکومت دی آیا تم کیا کرتے ہو اپنی آخرت کے ساتھ کم یہ کم آخرا یہ انگریزیا بنانے کے لیے سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں پاس ہو گیا اور اس کو ڈاکٹر نور صاحب کو جو پاس چانسر تھے لوگوں نے کہا کہ دینی لوگ مخالفت کریں گے انہوں نے کہا سب کو بلاو جی اس نے بلا کر سردیاں تھی بڑی سدعوت کی مرغوں کو بال یختیاں بنائی تو کھانے کیا کیا اس نے پھر بات کرانے سے شروع کی تو اس کے اپنے جو ساتھی تھے ان میں سیگ نے کہا فلانی مملکت میں یہ ہوا گرجا ایسے بنائے گی ایسے مرمت کی گئی کافی ساری اس نے تفصیلی بات کی جب اس کی بات ختم ہوئی میں نے کہا کہ یا آپ تاریخی حوالے دے رہے ہیں گرجا بنانے نہ بنانے کے بارے میں آیت پیش کرنی پڑے گی حدیث پیش کرنی پڑے گی یا ہدایہ کا کون چلنگ دوسرے امام کی کتاب ہے مغنی ہے ان کی شافیوں کی ہیں جی؟ اس کا کوئی حوالہ دیں یا بہت ممالک ہے مالکی, مالکیوں کی حوالہ دیں اور اس کے ٹیکسٹ بک کو بولنا ہوتا ہے تاریخی واقعات کو نہیں بولنا ہوتا تو صاحب میں نے کہا کہ عرض یہ ہے کہ ہم آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جیسے ہماری آخرت تباہ ہو میں نے کہا آپ ہم سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا جیسے ہماری آخرت تباہ ہو تو اس بات پر اس نے کہا کہ میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کہ میری آخرت تباہ ہو تو نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلامی حکومت پر گرجا نہیں بنایا جا سکتا وہ باقاعدہ شہری مسئلہ ہے جس کو بطور تلوار فتح کرتا ہے جس کو بطور وعدہ کرتا ہے خراج پر کرتے ہیں اس پر کرتے ہیں تو جدا جدا مسئلہ میں نے کہا یہ زمین ہماری ہے اس مملکت اسلامیہ کی زمین ہے اور وہ جو ہے تام ان کو دے دیں گے تم گرجا بناؤ اور میں نے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب گرجہ کل شیا یہاں امباڑا بنائیں گے پھر کل کا دینی کہیں گے بنائے کہ گا ہمیں بھی جو ہے اپنے گھر بنانے کے لیے جگہ ہو جیسے آپ لوگ ان لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے افسروں کی پنڈو باغ کھل جائے گا کیونکہ کسی بات کو بہت خطرناک بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کر لوں گا جیتے میں اس کو کر لوں گا لیکن پنڈوا باغ یہ ہو گیا پرسنٹ کیس ہو گیا مٹا تو اچھا اچھا ٹھیک ہے پندرہ کرو اور ڈاکٹر صاحب یہ تو سنڈیگڑھ سے پاس ہو گیا ہے منٹس میں والا ہے لیکن مجھے بطور واسطے چانسل اختیار ہے اس بات کا میں منٹس اس کو نکال دوں گا کہ اس نے وعدہ پورا کیا ہمارے ساتھ منٹس نکال لیا جس سطح پر آدمی کو بات کرنے کے موقع ملے حق بات کرنی چاہیے آگے جو ہوگا سو ہوگا سب سے بڑا نقصان تو وہ جان جانے کا ہے تو کوئی نقصان ہی نہیں ایک جان کا ہے سو کس طرح ایک جان کا زیاں ایک جان کا سودا کمار میں نا وہ کس طرح ہے ایک طرح سودا کمار میں کوہ کن مجنو سے کوکن بازی گنا لے سکا سر تو کھو سکا کسم سے اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے بعد بے خبر تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا اور دوسرا کچھ بڑا بزدار ہے ایک جان کا زیاں ہے سو احساس زیاں نہیں ایک جان کا زیاں ہے سو احساس زیاں نہیں ہے ملا ضعیف نے لکھا ہے کہ ہماری پٹائی کرتے کرتے کرتے جہاں تک قیدم کرتے کر بس ہم جوش ہو گئے وہاں پتہ ہی چلا کہ کیا کرتے مزے ہی مزے, مزے, مزے, مزے, مزے درد کا درد کا حق گزرنا ہے دعا ہو جانا درد کا یا تو یہ آ جائیں گے درد کا ہس گزرنا ہے دعا ہو جانا اور یا جان کا کہ جیسے جان کا جان ہے سو ایسا جی لا لو لو ہوما لو لو لانگ ان لا ہند ان کا لمحا ان لما لمبا لمبا رائے لما را لما راجا راجا اما تاجا علام راجا ان لما راجا كلاں راجا اما راجا كل گنگا رایا تر گنگا رایا تر گنگا رایا تہیا تر گنگا لایا تین گنگا لایا کل گنگا لایا ترغا رایا تین گنگا رایا تہیا تین گنگا لایا تنگا à là hạăạ nói là hồ imăạ đại là họ imă lo đời là hạ sinhăạà là hạ sinhăạ nói là họ imôngọ nói là họ kinhăò lại là Hà kinhăọ lại là hạ kinhông lo ان La ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah Đó là họ kinh lòngọ rồi là hồ kinhăò lại là hồ kinhăò lại là hồ kinhân Ngạ lại là hồ kinhăngọ hỏi là hồ kinhăngọ lại là họ kinhân Ngạ đó لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 گا گا گا گنگا گنگا ایسا ایسا ایسا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 Allah Allah Allah اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! ہنو اللہ اللہ امن این امن این ارو ارنا انو ارو ارنا امن انو انو امنا ارنا ارنا ارنا ارنا ارو گرو سنگھ گوپالپور اللہ مل جامل غلام شہر وجہ از اللہ سر مندروہ مندر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد واله وصحبه اجمعين دنيا والاولين يا اخر القوت المتين یا رحم المساكين یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال و ذکرہ و الہ حکم الہ واحد لا اله الا الله الرحمن الرحیم امنا الله لا اله الا الله الحي القيوم و نما مفل للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاخیاء منهم ولموات و اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم منهم واغظ من خذل محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسق الله ما کاروبار ہر چیز بھر کر ڈال <سؤال> دے سب خطاصل ساتھ کھانا کھا کے ظاہر آس خاتون کی دعوت کھانے کی جب تو شیر احمد شعید کا کتاب ختم کی الطاف صاحب نے تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح>